سورہ ہوت زمانہ نزول اس سورت کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متصلن ہی نازل ہوئی ہو کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے مگر تمبی کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََہ وسلم سے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ صحيى وسلم نے فرمایا مجھ کو سورہ ہُد اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالی کی طرف سے یہ پے در پے تمبی نازل ہو رہی تھیں ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالی کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے فی الواقع اس سورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس غافل آبادی کو جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے آخری تمبی کی جا رہی ہے موضوع اور مباحث موضوع تقریر جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا یعنی دعوت فہمائش اور تمبی لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے فہمائش میں استدلال کم اور واض و نصیحت زیادہ ہے اور تمبی مفصل اور پرزور ہے دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو شرک سے باز آ جاؤ سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں اب کیا ضرورت ہے کہ تم بھی اسی راہ چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں تمبی یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک محلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے اس محلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح آد سمود قوم لوت اصحاب مدین اور قوم فرون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاک طریقے سے چکاتا ہے اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو ورنا خدا کے غزب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے ایسے موقع پر خون اور نصب کی رشتے داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا پورا مظاہرہ تین چار سال بعد مکے کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم مخصلت من لدن حکیم خبیر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کتاب کا ترجمہ یہاں انداز بیان کی مناسبت سے فرمان کیا گیا ہے عربی زبان میں یہ لفظ کتاب اور نوشتے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ حکم اور فرمانے شاہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور خود قرآن میں متعدد مواقعوں پر یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے اللہ چا من انکھوں بشین کہ تم نابندگی کرو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 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی جاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا یعنی دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی اس کی برکتوں سے سرفراز ہوگے خوشحال اور فارغ البال رہ گے زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا ذلت اور خاری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت اور شرف کے ساتھ جیو گے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا یعنی جو شخص اخلاق اور امال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ عطا کرے گا جو شخص بھی اپنی سیرت اور کردار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گا وہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اِلَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ال سون سو روستمیال میو سیو نیولی نلی مدد دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے تھے تاکہ ان سے آپ کا آمنا سامنا نہ ہو جائے خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں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 اور رحم فرمانے والا ہے رزق ہے مستقر و مستعد ہے کلو في کی تبین زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سوپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے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 اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں یا یہ لفظ محض استعارے کے طور پر مادے کی اس مائے حالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی عرش پر ہونے کا مفہوم بھی متعین کرنا مشکل ہے ممکن ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس وقت خدا کی سلطنت پانی پر تھی تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے یعنی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اس کی آزمائش کی جائے اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فورن بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے یعنی مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا تو ممکن نہیں ہے مگر ہماری عقلوں پر جادو کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ انہونی بات مان لیں دل امل کو محب بسو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 تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں وَلَئِنْ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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضًا مِّمَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا, أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِن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 فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اب اگر وہ تمہارے معبود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 وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنا لیا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے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 يُؤْمِنُونَ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا یعنی جس کو خود اپنے وجود میں اور زمین اور آسمان کی ساخت میں اور کائنات کے نظم و نسق میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا خالق مالک پروردگار اور حاکم اور فرما صرف ایک اللہ ہے اور پھر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 اس شہادت کی تائید میں آ گیا یعنی قرآن جس نے آ کر اس فطری اور عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فی الواقع حقیقت وہی ہے جس کا نشان آفاق و انفس کے آثار میں تونے پایا ہے اور پہلے موسا کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی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 اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت اور زلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی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 اُلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ ان اُن ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں جین فیل ا نل دون یو بہم لو یست پر سنا و مو یو ب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 کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہنو عامل اخبتوں فال دون رہے وہ لوگ جو ایمان لائے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 ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں رحمت فیل کم انجیم کمو فی اچالئی کم انجیم کم تم لس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں وَيَا قَوْمِ لَا مل ہم لاری دل دین امنو ان کو لراکل اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَن مِن أفلا اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی وَلَا أقول لكم عندي خزائن الله ولا دیبل اپول ملك ولا لین تصدری آئ نکم لئی ملاح الله خيرا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا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 آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو قال ان نما چیخوش موزی نوہ نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو نسخی ان عورتوں کم الی تو جاؤ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے یعنی اگر اللہ نے تمہاری ہٹ دھرمی شرپسندی اور خیر سے بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں راست روی کی توفیق نہ دے اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو انہی میں تم کو بھٹکا دے تو اب تمہاری بھلائی کے لیے میری کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی ام اے نبی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ولو لو مل مد امن میمیک علم قد امن افر تبت اس بِمَا نو یعنی نوہ پر وحی کی گئی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 قال ان تسخروا فإننا نسخر منكم كما تسخرون نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مزاق اڑاتا تھا اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ انقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی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 کل زوجین اثنین قل نحمل فيها من کل زوجین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ یہاں تک جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے سریح الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پھر ایک طرف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 جی بالونا بنائی او کم مانا والا تکم کا فری کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی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 اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْبُ بِلَعِمَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي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 کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے اور آج بھی جودی کے نام سے ہی مشہور ہے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 قال يا نوح لئی سمنکھ انل تس ملئی سلک بین ان تکون من الجنی جواب میں ارشاد ہوا اے نوح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 اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سڑ چکا ہے بس ایک سوال باپ سے اس کے نالائق بیٹے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بگڑا ہوا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے پرورش کرنے میں جو محنت کی وہ ضائع ہو گئی اور یہ کام بگڑ گیا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 اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا نو بکو بسلم امکھ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 یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا اسی طرح تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا لہذا اس وقت جو مسائب اور شدائد تم پر گزر رہے ہیں ان سے بدل نہ ہو بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ دن ہوں قوم اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَاهٍ ان مفت اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے تم نے محض جھوٹ گھر رکھے ہیں یا قوم لا اجرا ان افلا اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا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 اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو کالو یا ہوں جتنا بھی بہن تمانو بھی تاری کی ارحتی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 اِنَّ قُولُ إِلَّ اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا محلت نہ دو انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ ہوا آخذ بناصیتہا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٍ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہوتھ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے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 اور ہر جب دشمن حق کی پیروی کرتے رہے وہ اچھ بوں سیاح دنیا لکم الدن کثرو ہوں البلی عدم قومی ہوں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 نبی قریب اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے وہی ہے ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے اس مختصر سے فکرے میں حضرت صالح علیہ السلام نے شرک کے سارے کاروبار کی جڑ کاٹ دی ہے مشرقین سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دسترس سے بہت ہی دور ہے اس کے دربار تک بھلا عام آدمی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک روحوں کا وسیلا نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصب داروں کی خدمت نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نظریں نیازیں اور ارضیاں پہنچانے کے ڈھب جانتے ہیں یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جمع غفیر کھڑا کر دیا حضرت صالح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے تلسم کو صرف دو لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ قریب ہے دوسرے یہ کہ وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دور ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے اس سے سرگوشی کر سکتا ہے اپنی ارضیاں براہ راست اس کے حضور پیش کر سکتا ہے اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب بھی خود دیتا ہے بس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے اور سفارشی ڈھونڈتے پھرتے ہو آلو فال کی نجو کبل وَإِنَّنَا اب ان لکی متن الائی مری انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے تم ان تم میرونی مینت سرونی مین اللہ سوئیں تم فم تجی دوننی غیر تخی صالح نے کہا اے برادران قوم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 ہرین پت اللہ کم اچھی و سوہ بری اور اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا فعقروها فقال وعد مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی امر نئی نالو میم ان قوئی آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا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 کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے سمود اول قدر سلو ن ابراہی میں بل بشر کالو فما لبث بعجل اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتدان انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا فلما مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تم کو محکم کو ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن کر ہنس دی پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دیو انہد لش انا جیب وہ بولی ہائے میری کم بختی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارا فل واقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کم بختی سمجھتی تھیں بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور احمد اللہ وبا کرم البئیت ان حمیدی فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تاجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والو تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عن عِبَرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطُ اور جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا جھگڑے کا لفظ اس موقع پر اس انتہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بڑی دیر تک رد و قد جاری رہتی ہے بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوت پر سے عذاب ٹال دیا جائے خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد تک گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے مگر بندہ ہے کہ پھر بھی یہی کہے جاتا ہے کہ پروردگار اگر تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دے دے شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے <تصفح> حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک و انہم آتیهم عذاب غیر مردون آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا وقال هذا يوم عصيب اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ سلام کے ہاں پہنچے تھے اور وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دلی تنگی لاحق ہوئی اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے و نو یا مل سیا کو اپر کم فتح فی بل مجھ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے لوت نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی بیٹیوں کو زنا کے لیے پیش کیا تھا یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کا فکرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا حضرت لوت علیہ السلام کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے نور انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں قال لو ان قوةً او الى لوت نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا متک سوبہ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و ایال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِّلٍ مَنْضُود پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ من جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے یعنی ہر ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کیا کام کرنا ہے اور کس پتھر کو کس مجرم پر پڑھنا ہے خواہ باہ ملکم کلمیز ان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 ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو مؤمنین وما انا تم انفی اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں اصولوں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 یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست راستباز آدمی رہ گیا ہے قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا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 شعیب نے کہا بھائیوں تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رسک بھی عطا کیا یعنی اگر میرے رب نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی ہو اور رسک حلال بھی عطا کیا ہو تو میرے لیے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب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 شا اصاب قوم من او قو محدین او قو مسالے کو ملوتی اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرے کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوہ یا حود یا سالح کی قوم پر آیا تھا اور لوت کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے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 وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا مِعَزِيزِ <بِعْزِید> انہوں نے جواب دیا اے شویب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہومری ان مح کو نے کہا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 ج م جین منو میم سوئس في در جسم <جَاثِمِين> آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا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 فیرون اور اس کے آیا سلطنت کی طرف بھیجا فرا فراؤ نب مگر انہوں نے فرون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرون کا حکم راستی پر نہ تھا النار وبئس قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے وَأُتْبِعُوا لعمتا المرفود اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیا برا سلا ہے یہ جو کسی کو ملے کمن قرآن کو سو امو ہس یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْمَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكْ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم دھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا وَكَذَٰلِكَ اخذ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا وما نؤخره الا لأجل معدود ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ ارض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت جو بد بخت ہوں گے وہ دو میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے اور پھنکارے ماریں گے قالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں محاورے کے طور پر یہ الفاظ ہمیشگی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذود رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا فلا تک من ما ها ما اللہ تک مایا ابو دوں اولا مایا ابو دوں نہ اللہ کیا مایا ابو وَإِنَّا پس اے نبی، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو لَفِي بین لفی شکیمری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 اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے فَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر پس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو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 اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی وہ اپنے فول نہ لکھ ذاکری اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر دن کے سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہے نماز کے اوقات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل آیت اٹھتر سورہ توحہ آیت ایک سو تیس اور سورہ روم آیات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 تل کن ملونی کبلی کم الو بکل پس مَا جین فِيهِ پوجری م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 میں تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحک تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں ولو شا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 تب رو ان انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں ولی بل اور جا کل ہوں فی بد ہوں اتو کلئی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 تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے سورہ یوسف زمانۂ نزول اور سبب نزول اس سورت کے مضمون سے مترشے ہوتا ہے